وأحسم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مشغل الأمور محدقاتها وكل مدسة بذعة وكل بذعة ضلاله وكل ضلالة في النار من يثع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذر لقبة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يتذف الله نفطا إلا وفعها نہائے ماں کا سبق ماہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کا حصہ ہے جو بھی آپ نے سنی اس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے جو نیک کام کرے گا اس کا اس کو عدل ملے گا اور جو گناہ کرے گا اس کا بوجھ اس پر مسلط کیا جائے گا اس کا عذاب ملے گا اس کا معنی یہ ہے کہ دین بڑا آسان ہے اور یہ ہر انسان کی طاقت میں ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے صرف عمل کرنے کا جذبہ اور اس چیز سے اعداد ہونی چاہیے انسان کی نیت بالکل نیک اور صاف اور پاک ہونی چاہیے اس دین پر ہم نے عمل کرنا ہے اور عمل اس طرح کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرمان ہم تک پہنچے تو اسے ہم نے فوراً قبول کر لینا ہے جیسا کہ فروایا جنہوں کو رسول اباد رواج یخیر ہو یا ایمان والو اللہ ون کا رسول تمہیں جب بھی بلائے ان کی دعوت پر ان کی پکار پر فوراً اب کہہ دیا کرو کہ دیر نہ کرو کسی کسی کی تاخیر نہ کرو اس فرمان کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو اس میں تعطل پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اسے فوراً قبول کرو اس طرح کوئی مشکل نہیں مشکل تب ہوتا ہے جب انسان کی بیت میں فضور ہو کہاوہ کران ہم جیسے انسان تھے اور ان کی ان کا خمیر کوئی ہم سے مختلف نہیں تھا لیکن دیکھیں وہ کس طرح اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہا کرتے اللہ اور اس کے رسول کے فراز ان کا انتظار کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک دفعہ بک صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب عمر ابل خطاب الحمد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو ان ایمن کی زیارت کیا کرتے تھے ایک عورت ہے اس کے پاس جایا کرتے تھے کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے بھولیا ہے اور اس کی جو ضرورت ہوتی تو وہ پوری فرمایا کرتے تھے تو چلو آج ہم اس کی زیارت کر کے آتے ہیں اللہ کی جگمبرت کی سنت میں زندہ ہوگی اور منجن ہے وہ ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کریں گے تاکہ وہ دونوں چلے گئے ام احمد رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں بزرگوں سے قید سے ملی اور اللہ کے تغمبر کی باتیں شروع ہو گئی اور زاروں کی تار رو پڑی سب کے سدیش رفیع نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے دکھے گئے ہیں تو اب وہ دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا کے جنت میں پہنچ چکے ہیں اور بڑی بہترین حالت میں ہیں اس پر ہمیں رونا نہیں چاہیے ام ایمن نے جواب دیا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بہشتوں کے وارث بن چکے ہیں اور جنت میں داخل ہو چکے ہیں یہ بات میں جانتی ہوں میں اس لیے نہیں رو رہی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے بلکہ اس لیے رو رہی, رو رہی ان کے الفاظ بلا اب کی ولاد ال اب کی اللہ انقطا رونا مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہی بند ہو گئی جب تک پکمبر اسلام زندہ تھے اللہ کی صحیح آتی تھی نئے نئے احکام آتے تھے ولاد الب کی البحی النبی انقطا وہی بند ہو گئی اللہ کے چغمبر کے چلے جانے سے وہی بند ہو گئی اب وہ آسمان سے جبریل امین کا آنا نئے نئے احکام کا ناول ہونا یہ سب ختم ہو گیا انہیں صحابہ کرام ذہن آپ دیکھیں ان کی ہمتیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے بھائی کے منتظر رہتے کہ نئے نئے وسائل آتے ہیں نئے احکام آتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں تو یہ ایک مومن کی شان تو حقیقت یہ ہے کہ اس دین میں کوئی تنگی اور کوئی تکلیف نہیں دین بڑا آسان اور اگر کوئی مسئلہ انسان کے لیے مشکل ہو تو شریعت میں رختیں موجود ہیں شریعت میں رختیں موجود ہیں انسان اگر بیمار ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے اگر سفر پہ ہے ابھی ہم سفر سے آ رہے ہیں حیدرآباد سے ہم نے مرض دکھا پڑ لے کتنی آسانی نمازیں جمع کر لیں پانی موجود نہیں تیمم کر لیں مسجد موجود ہے تو نماز پڑھیں نہیں ہے تو جہاں نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لیں نماز کو کسر کر دیا گیا یہ سب آسانیاں رختیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں کوئی تنگی نہیں ایک رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ اپنی موت کو پکار رہا تھا کہ میں مارا گیا اللہ کے درمبر نے پوچھا کہ من نہ دیا اللہ کا کیا میں کس چیز نے مار دیا تو کہتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا میں تو برباد ہوں لکھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حل خرید میں موجود ہے تمہیں غلام آزاد کر دو گناہ کا کفارہ بن جائے گا اور اللہ تمہارے اس گناہ کو بالکل دوڑ ڈالے ختم کر دے گا وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی اس گردن کا مالک ہوں بہت ہی غریب ہوں غلام کو خرید کے آزاد کرنا ہے میری بس میں نہیں فرمایا کہ اچھا وہ بھی رکھ لو تو کہتا ہے کہ ایک روزے میں یہ مشکل کھڑی کر دی ساٹھ کیسے رکھوں گی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو کہہ رہے ہیں کہ یار رسول اللہ سب نے پوری مدینہ بستی میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹھ دو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی راستہ کھولے گا اللہ یہ سب کچھ سن رہا ہے وہ آسانی فرما دے گا اور اس کے بیٹھ کے کچھ دیر کے بعد ایک ٹوکڑا پوروں کا بیت المال کے لیے آیا اللہ کے سگندر نے فرمایا کہ کہا ہے وہ شخص جو ہلاک اور برباد ہو گیا اس نے کہا جی یہ بیٹھا ہوں میں کھجور اس نے بھی دیکھ لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی تم ٹوکرا لے لو اور اس کو مدینے کے مسافین میں تقسیم کر دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے اس نے کہا جی میں کس کو تقسیم کروں مجھ سے بڑا میں کوئی مسکین نہیں پرمایا اچھا اپنے گھر لے جاؤ اپنے گھر جا کے کھاؤ اللہ اللہ تمہارا اسی سے تمہارا کپارا ادا کرا دے تو دیکھیں دین میں کتنی آسانی ہے اللہ رب العزت میں کتنی آسانی رہنا کمائی کے لاج کر لے فلم اللہ پھر اللہ غسہ اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے سکتے دین کے سارے احکام بڑے آسان مشکل اس پر ہے جو مشکل تاری کر لے اور اللہ اس سے توفید چین لے اور یہ توفیق کب سینتی ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے لیے مخلف نہ ہو کہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عزم ہو اور اپنے آپ کو اس بات پر ہم آمادہ کر لیں قائل کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان کسی بھی وقت جب بھی دن کو رات کو جب بھی ہم تک پہنچے ہم نے اس پر عمل کر لیا بس یہ اپنے آپ کو سمجھا لیں کیسا بھی وقت ہو کیسی بھی حالت ہو اللہ کے تغمبر کے فرامین کی یہ کی جب بھی جس وقت بھی رات کی گھڑی ہو دن کی گھڑی ہو کوئی مقام ہو کوئی وقت ہو نبی رسلام کی کوئی حدیث اللہ کے تغمبر کے کو کوئی فرمان آپ کی کوئی سنت ہمیں معلوم ہوئی اس کو ہم نے عمل کرنا ہے اگر یہ انسان عزم کر دے اس کے لیے دین آسان ہے اللہ اس کو توفیق دے گا آسانی تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ توفیق اب فرما اور انہیں توفیف نہ دے تو آسان سے آسان کام بھی پہاڑ کی طرح مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے امادت الازان اس تاریخ کے راستے میں کوئی ٹکر پڑا ہو اس کو پاؤں سے اگا دینا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کا ایک شعبہ یہ ایمان کی شاخ ہے ظاہر یہ بہت معمولی سا کام ہے مگر بال انسانوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا نہیں اللہ توفیق دے تو بڑے بڑے کام آسان ہو جاتا اللہ نے جہاد کا حکم دیا اور صحابہ اکرام کی نیک نیت ہی کو دیکھا اور ان کو جہاد کی توفیق دے دی صحابہ نے گلے کٹوا دیا نہ گلے کٹوانا کو آسان کاملے یہ بڑی جو عالی ہمت انسان ہے ان کو اللہ کی توفیق دیتا ہے حرف نظر رضی اللہ تعالیٰ ہو جنگے بدر میں شریک نہیں ہو سکے جنگے اوہد میں جب جنگے اوہد کا وقت آیا تو اور جنگے اوہد میں شریک نہ ہونے کا ان کو ملال تھا کہ اللہ کے پیگمبر کا پہلا غزوہ اور پہلی جنگ اور میں اس کے پیچھے رہ گیا اور جب کبھی بات ہوتی تو باتوں باتوں نے یہ بات کہا کرتے تھے کہ اب کوئی جہاد کا وقت آ گیا تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تعلیم یا فخر نہیں تھا لیکن ایک ادھار سات نے گزدے کا اس نے ایک نیتی کا جنگی عہد میں شریک تھے اور اللہ کے پیغمبر پر وہ مشکل گھڑی آ گئی جب کفار کے کیمپ سے تیروں کی بوچھار ہو گئے اور صحابہ کرام بوکھلا کر میدان سے پیچھے پلٹنے پر مجبور ہو گئے اس وقت ارف نبر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کی ڈھان بن گئے جو باہر آتا اسے اپنے زخم اپنے سینے پر اس کو برداشت کر دی اور شہید ہو گئے اور جنگ کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو کوئی پہچان نہیں سکا کس کی لاش ان کی بہن نے پہچانا ان کو ان کے ہاتھ کے ایک پورے کو دیکھ کر وہ زخم سے کھا لیتا اس پورے پر زخم نہیں لگا تھا تو اس اپنے بھائی کے ہاتھ کی انگلی کے ایک پورے پر دیکھ کر پہچانا کہ میرے بھائی کی لاش اور صرف سینے ہی سینے پر پچاس فیس سلوار کا زخم لینے کا زخم تیر کا زخم برداشت کیے اتنا آسان کام نہیں ہے اللہ توفیق افیر دے دے دو آسان اللہ کے پیغمبر تھوڑا سا برادری فرماتے کہ دیہات کے لیے ہمیں تاون چاہیے آپ نے سہارا کے لیے سالے لے عمر گئے اپنا پورا نال سلیٹ دیے اس کے دو حصے کیے آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور باقی آدھا آپ نے سردی اٹھا تاجر اللہ کے پیغمبر کو پیش کر دیا او بکر صدیق گئے اپنا پورا مال سمیٹ کر پورا مال گھر پہ اٹھا لیجیے اللہ کے پگمبر نے پوچھا ابو بکر اتنا مال لے گھر میں تو چھوڑا ہے نہیں چھوڑا تو فرمایا کہ اب خیر اللہ وہاں رسول ہے گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آئے کوئی آسان کام نہیں لیکن اللہ کی توفیف سے آسان ہو گیا ایک انصاری بہادی اس نے بھی یہ اعلان سنا اب وہ افسوس کر رہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اس کا ایک بار تھا لیکن ابھی پھل پکے نہیں تھے کھجورے آ رہی تھی پک رہی تھی پکی نہیں تھے اب اپنے باغ میں چلا گیا کہ اللہ کچھ کھجورے تو پکی مجھے مل جائے کم از کم کھانے کے قابل ہو اللہ کے پیگمبر کو پیش کر سکوں رات بھر اپنے باغ کی ایک ایک کھجور کو ٹٹول اور جو کھجور اس قابل ہوتی کہ یہ کھائی جا سکتی ہے اس کو توڑنے تک اور صبح ہونے تک ڈیڑھ دو کلو کھجورے اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو گیا اللہ, کے اللہ کو اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے پگمبر کو رات کو آگاہ کر دیا کہ فلان ساری بحاضی اس وقت یہ کام کر رہے ہیں ایک ایک کھجور رہا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے کی لیے کیا جذبہ ہے کیا توفیق ہے اللہ کی طرف سے جب کھجورے اللہ کے پیگمبر کے پاس پہنچی تو اس وقت تک صابن کے ڈھیر لگ چکے تھے ایک طرف راشن کے ڈھیر لگے ہوئے ایک طرف کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے رسول اللہ نے ساتھ لایا کہ میرے اس انصاری صحابی کا صدقہ مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ میرے اس صحابی کی کھجورے ان ڈھیروں پر بکھیر دیں سب سے اوپر رکھے یہ توفیق اللہ کی طرف سے اللہ کہنا اس دین کو آسان فرما دے دین آسان ہے اللہ توفیق دے تو بہت آسان ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی مشکل ہوتا ہے باز لوگ کسی ساتھ میں پکڑے گے کہ چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوڑنے پر وہ تیار نہیں رسول الرس ایک قبرستان کے پاس سے گزرے دو نئی قبریں آپ نے دیکھی فرمایا کہ عزبان، عزبان شبیر. ان ہمارا جو افزبان تمہاری افزبان صحیح کبھی ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں گناہ بھی چھوٹا ہے یعنی چھوٹا گناہ تک نہیں چھوڑا جا سکتا کیوں اللہ کی توفیق نہیں فرمایا کہ اما عہد ہما فکار نواز سمجھ ہوں ان میں سے ایک شخص پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا نہیں صرف کتنا ہی کام کر لینا کہ بیٹھ, بیٹھ کے پیشاب کر لو اور استنجا کر لیں اسے یہ بھی توفیق نہیں تھی ہمارا کی سہولتیں موجود ہیں شریعت میں یہاں تک کہا ہے کہ پانی نہ ہو تو ڈھیلا ہی استعمال کر لو اسے یہ بھی توفیق میزر نہ آئی وہ اپنے کپڑوں کا خیال نہ رکھتا اپنے بدن کا خیال نہ رکھتا پیٹے لکڑی نافاق رہتا کوئی پرواہ نہیں یہ اس کا ہے تو عمل آخر اور دوسرے نے بنا یہ تھا کہ کار ہم سی بند میم چگلیاں کرتا زبان اچھی نہیں تھی زبان محفوظ نہیں تھی چگل چュغل خور تھا چگلیاں کرتا ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر, ادھر بس لوگوں کے درمیان سچوں کا کردار ادا کرتا اپنی زبان سے لوگوں کو ٹھنڈ مارتا یہ اس کا کردار تھا اللہ رب العزت نے اس کو قبر کے عذاب میں اب دونوں کام چھوٹے ہیں بچنا آسان صرف زبان پہ کنٹرول ہی کرنا ہے یہ زبان بند رہے یہ زبان بند رہے کام بڑا آسان جو اللہ کو حفیظ دے دو آسان ہو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اتنا یہ اللہ کے عظیم کام ہے کہ کوئی سخت ایسے ربر اپنی زبان بن بند کرنے کنٹرول کر لے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنی ذہعی دل پھر ربا دن من پڑا کر میرا نم و حب کا فرما کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں ایک گھر کے کہ بئی ایک محل کہاں پر کوئی سوسائٹی کے علاقے میں نہیں بلکہ شری رمان جنت سنت کے بالکل وقت میں کے بالکل وقت میں ایک گھر کی میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کا نگمبر فرما رہے ہیں کس سے فرمایا کہ من پرا کر دے رہا اللہ تعالی محدود کا نہ چھوڑ دے اگر کہ اپنے آپ کو سچائی اس نہ سمجھتے یہ بات دین کی نہیں دین میں تو بول رہا ہے لیکن یہ بات ہے دنیاوی امور یہ ایسی بات جس میں کتنا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو کہ اگر میں بولوں گا تو کتنا پیدا ہو سکتا ہے تاکہ اپنے آپ کو خاموش کر لے اپنے آپ کو دبا لے اپنے آپ کو مار لے اور اس میں بولے گا کنٹرول کر لے اپنی زبان پر فرمایا کہ ایک شخص اگر اس طرح کا عمل کر لے تو میں اس شخص کو جنت کے وقت میں ایک عظیم شان محل کی گارنٹی دے کر ہے۔ یہ زبان پہ کنٹرول ہے اور یہی زبان اگر چل پڑے اس کے نقصان آپ کہ آزاد قبر میں پکڑ لیے اب کوئی نیچی کام نہیں آ رہی زبان کے غرض استعمال کی جناب اللہ تعالی نے کمر کے عذاب میں پکڑ لیے یہ تو معمولی آزاد تو نہیں جہاں نندامے سانپ توڑے جاتے ہیں باپ غور کرے تو ماحولیاب جن کا ذہر ایسا ایسا خطرناک اور خوفناک ہے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اگر ایک کپڑا اس کا زمین پر ٹپکا لیا جائے تو پوری زمین پر موجود ساری مہیش کڑوی ہو جائے سارے باغات کھیتیاں سبزیاں یہ پھل جو کچھ زمین کی قیمتیں ہیں سب کسم تحریروں میں کڑوی ہو جائے ان کے ایک کپڑے وہ جس قسم کو یہ ننداندے آپ اپنے شہر سے بھرتے ہو کیا اس کی عذاب کی رہی ہے اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اگر تم عذاب قبر کی ذرا سی جھلک سن لو یا دیکھ لو تو اپنے مردوں کو سفر کرنا چھوڑ قبرستان پر جائے گا سنوں ہتھیارے کا ساتھ <تصح> اور بالکل ایک معمولی بنا تھا زبان کی حفاظت ہوگی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی توفیق اصل چیز ہے اور اللہ کی توفیق ملتی اب یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توسیع تدافرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے جلزے کو چیک کرتے کہ یہ بندہ دین پر عمل کرنے کے لیے کس قدر مخلص اگر اس کا عزم یہ ہو کہ اللہ کے جغمبر کے فوجی میرے سامنے آئے اللہ کے جگمبر کی حضیث سے رفود اللہ کی سننے سے آپ کی نواد ایسی تھی آپ کا روزہ ایسا تھا آپ کا کردار ایسا تھا آپ کا عمل ایسا تھا جو چیز سامنے آئے اس پر عمل کرنا ہے اگر بندے کے لیے حرز ہو اللہ دیکھ لے کہ بندہ واقعی حریص ہے مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق لے دیتے کچھ بڑے سے بڑا کام آتا بڑے سے بڑا کام پھر جنت کو حاصل کرنے کا ایسا شوق پیدا ہوگا کہ پھر ہر کام کر گزر سکتے ہر کام کر سکتے دیکھیں دیکھئے ابوظاہر رضی اللہ عنہ ان کا ایک بہت بڑا بات ہو اور اس باغ میں ایک درخت کا کسی اجنبی کا وہ اپنے اس درخت کو دیکھنے کے لیے باغ میں کبھی کبھی آتا اب گھر میں باغ میں اس باغنس کی فیملی ہے اب اس کی پردہ کرنا پڑتا بار بار تکلیف ہوتی اللہ کے تغمبر سے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شخص سے آپ کہیں کہ مجھے یہ درخت اپنا فروخت کر دے یا ویسے ہدیہ کر دے تاکہ میری یہ تکلیف ختم ہو اپنے ایک درخت کی خاطر یہ بار بار باغ میں آتا ہے اور بار بار ہمیں تکلیف ہوتی اسے کہیں کہ یہ ایک درخت ہے اس کا کیا مجھے توحفہ دے دے یا بیچ دے میں خرید لیتا ہو آپ یہ تکلیف ختم ہو جائے اللہ کے دسمبر نے کہا کہ ہاں بھائی ابوظہدہ کا موقف بڑا معصول ہے تم یہ کام کر لو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ میرا ایک ہی درخت ہے چھوٹا سا کاروبار ہے اور کسی درخت پر میرے پورے کنبے کی کفالت کا دار و داروبار ہے تو وہ اپنے آپ کو اس پر آبادہ نہ کر سکے کہ اللہ کے دسمبر نے جہاں تک فرمایا اگر یہ درخت ابو ابولہ کو دے دوں گے تو میں اس کے بدلے جنت کے درخت کا وعدہ کر تو اپنے آپ کو پھر بھی تیار نہ کر سکا ابو ابوظہ یہ سن رہا تھا ابو اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت کی بات آئی ہے دنیا کی گٹیا مال کی خاطر جنت کے ساتھ ہو رہے اللہ کے پلمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم اگر یہ پورا باغ میں اس کو دے دوں تو میرے لیے بھی یہی گارنٹی جنت اگر پورا باغ اس کے حوالے کروں یہ جنت کی حریف جنڈت کے سچے سوداگر اللہ کے دکندر نے فرمایا کہ ہاں ابو دہدا اگر یہ باغ اس کو دے دو گے تو میں ٹنڈت کے ایک باغ کا وعدہ کرتا ہوں کہا کہ پھر کہاں ہے یہ میں نے پورا باغ اس کے حوالے کر دی پورا باغ اس کو دے دو کھڑے کھڑے اور پھر باغ کی طرف جا کر بھی دیکھا بیوی باغ کے اندر ہے باہر سے آواز نکال دی کہ یا امت کہا تھا تو ہو جیویندر حدیفہ ام نے کہا باغ سے باہر آ جاؤ وہ نیٹ دیتی باغ سے باہر آ گئی اور کہا کہ پرمائیے کیا ہو تمہیں کیوں بلا لیا کہا کہ اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا میں نے اس کا سودا کر دیا دیکھ لیا پوچھا کتنی قیمت کے بدلے کہا کہ کنڈت کے بدلے بیوی مبارک مبارکباد دی کہ مطلب تم نے گاٹے کا سودا نہیں کیا بڑا کامیاب اور بڑا بن فٹ بک سودا کیا یہ کنڈت کے سیکے سمجھدار ایک دفعہ پیغمبر اسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آبا تو کچھ تھا آپ نے فرمایا کہ اس وقت جنت کا بندر میرے سامنے آ گیا ایک جنت کا ایک گوشہ اللہ مجھے دکھا رہا ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اور کم میں نے جن میں اور جنت میں اللہ مجھے دکھا رہا ہے کہ ابو ددا کے پھلوں کے خوشے لٹک رہے ابو ددا کے پھلوں کے کتے دھٹکتے مجھے دکھائی دے رہے. اللہ کے دسمبر میں ابودہ ادا کے بارہ بھائی کے ساتھ پڑتا یہ جنت سلب کے سچے حریض تو اگر یہ حرف ہوگی اور یہ شوق ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل آسان ہو گئے بڑے سے بڑا, آسان بڑے سے بڑا آسان پر اللہ آسان فرمر پر جذبہ چیک کرتا ہے انسان کا اگر یہ چیز انسان کے اندر موجود ہو تو پھر اس کو توفیق دے دے گا پھر بڑے سے بڑا کام آتا تھا دیکھیں صحابہ گرام میں جذبہ موجود کوئی کٹن سے کٹن گھاٹی آ جاتی وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو یعنی ہم سے کوئی کہے کہ یہ سگریٹ پینا چھوڑ دو یہ گناہ ہے میں ڈائز ہے تو یہ نشا ہے چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا بڑا مشکل ہے طبیعت خراب ہو جاتی یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا فرماتے ہیں کہ اس دن ابو طلحہ کی بیٹھک میں قوم کا میں تھاقی تھا اور جام پر جام اجھیل کر پلا رہا تھا ابو طلحہ کی بیٹھک تھی اور بڑے بڑے افاع تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طاقت اور شراب چل رہی تھی میں حلال سکتے پر میں ان کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں کڑی میں شور کی آواز ہوئی تو ابو طلحہ نے کہا کہ ادب یہ جی کیسا شور ہے تو میں دیکھنے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے ترمبر کا ملازی تھا اللہ کے تلندر کا ساتھ اور اعلان کر رہا تھا کہ احنار احنار لوگوں میں اللہ کے پسندر کے دربار میں آ رہا ہوں یہ بدا کرنے کے لیے اور یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ نے شراب حرام کر دی لوگوں شراب حرام ہو جاتی لوگوں شراب حرام ہو جاتی ارد بھاگے بھاگے بیٹھک میں آئے اور کہا کہ ابو اللہ وہ اللہ کے جلنت کا برادری تھا اور شراب کے حرام ہونے کا اعلان کر رہا تھا اچھا شراب حرام ہو گئی جان پھینک دیے گئے جن کے منہ میں شراب کا خون تھا انہیں کلی کر دی مٹکے توڑ دیے ارد فرماتے ہیں کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب یوں پہ رہی تھی جیسے شراب کا پانی بہت اس کے بعد وہ لوگ تلاب کی طرف پلٹ کر بھی دیکھا اس طرح بڑا اللہ کا فرمان آ گیا اللہ کے تگمبر کا فرمان آ گیا اور قربان کر دیا اس کو چھوڑ دیا عمل کرنا کتنا آسان ہے بادی کے جذبہ ہونا چاہیے انسان اپنے آپ کو کس بات پر آرادہ کر دیا اللہ کے پگمبر کی بات اور اس کے بڑے فائدے عبد اللہ رضی اللہ عنہ شادی کرتا ہے ردیل اپنے گھر میں گزار رہے اسی طرح ایک منازی شور انہوں نے سنا تو گھر سے باہر آئے تو دیکھا وہ اللہ کے چکمبر کا مرادی ہے اور اعلان یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے چکمبر نے فرمایا ہے کسی وقت ایک قافلہ ہم نے روانہ کرنا ہے لہافی قافلہ لہٰذا جس جس کے کانوں میں یہ آواز پہنچے وہ فوراً اپنے گھر سے نکل آئے تاکہ اس مہم پر وہ بھیج دیا جائے حضرہ رضی اللہ عنہ یہ اعلان سنتے ہیں اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان پر غسل کرنا فرض ہے اور اللہ کے پہمبر میں فرمان بھی پہنچ سکے محمد سوچنے لگے کہ دہارا بھی فرض ہے اور اللہ کے پغمبر کی سجاوت بھی فرض ہے فوری عفاظت بھی فرض ہے اب نے کہہ سکوں سے کسی بات کو ترجیح دی کہ میں پیغمبر اسلام کی افاع کرتے ہوئے فوراً پہنچ اپنے گھر نہیں گئے صحیح سے اللہ کے پگمبر کے پاس پہنچ گئے ساپنا تیار تھا روانہ ہو گئے اور تحاد کرتے کرتے ہو اب کسی کو خبر ہی نہیں کہ ہندرا کی کیا حالت تھی کیا کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد فرماتے ہیں کہ بڑا ایک عجیب مندر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جنمت ہے اور ہندرا بیٹھا ہوا ہے جنگل کے اندر اور ہندرا کے فرش سے ہندرا کو خود سے کتنے بڑے تمغے ہیں کتنے بڑے اعزاز ہیں اس کی اٹھارہ اور بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد اللہ کے پیغمبر کی پیروی اگر ہم اس چیز پر عزم کر لیں کہ رسول اللہ ان کی سجاوٹ اللہ کے پگمبر کی پیروی جو فرمان ہم تک پہنچے جو سنت ہم تک پہنچے جو حدیث ہم تک پہنچے اس پر فوراً عمل کر دیں تو اللہ رحم الزر کو آسان کر دے گا میرے دوستوں اور بھائیوں لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور بہت سے پتوں کو توڑنا میرے بھائیوں اور بالوں کا برادری کا بڑا پتہ ہے یہ حائل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ حدیث تو ہے یہ فرمان تو ہے رقم اللہ کا لیکن برادری میں ایسا ہوتا نہیں ہے قوم میں ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے بڑے ایسا نہیں کرتے تھے ہمارے بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے یہ کتنا بڑا پتا ہے میرے بھائیوں اس کو پاٹ پاٹ کرنا پڑے گا اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں پوری قوم پوری برادری پوری دنیا ایک طرف ہو سب کو ٹھکرایا <سؤال> جا سکتا ہے لیکن پیغمبر اسلام کے فرمان کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا اور اگر میرے دوست اور بھائیو آپ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو ٹھو کر مار دیں کہ میرا باپ ایسا نہیں کرتا اور میرا بڑا ایسا نہیں کرتا اور میری برادری ایسی نہیں کرتی اللہ کے پگمبر کے فرمان کو ٹھوکر مار دے تو اس سے بڑی کوئی کریں پھر وہ سزا مل سکتی ہے اللہ کا فرمان ہے کہ یاد رکھو اگر تم یہ جذبہ پیدا نہ ہوا اللہ کے تگمبر کی اتماع کا اور اس کا تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اللہ بال انسان اور اس کے دل کے درمیان آئل ہوتے آئل ہونے کا مانا یہ ہے کہ تمہارے دل پر اللہ ایسی مور لگا دے گا ایسا دل کو ختم کر دے گا تو پھر نیکی کی اور سنت کی تباہ کی توفیق نہیں ملے تو کسی طرح مر جاؤ سنت کی تباہ کی توفیق نہیں ملی تو ہم نے فورنروں کو دیکھا ہے جو اللہ کے درمبر کے حدیثوں کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں مرتے دن تک تالتے ہی رہتے ہیں پرانا کی توفیق نہیں ملی تو اللہ افنا زندگی قدیم اقتضا اور جیارک کا کی اللہ اپنی فلاح کو رکھے اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی پیروی کرے سچتا جو اس تجاوت امر ہے وہ جذبہ اللہ تاخبیا عطا فرما رہے میرے بھائیوں یہ دنیا کتنی تدیل ہے آخر یہ عمریں ختم ہو جائیں گی اور دنیا ختم ہو جائے گی اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ میری امت کی عمریں ساٹھ ستر سال کے درمیان اس سے زیادہ بہت کم لوگ جاتے ہیں تو آخر یہ عمر ختم ہو جائے گی اس کے بعد آخرت ہے قیامت ہے قیامت کی کھاٹیاں ہیں فریق فی فر جنت اور فریق فی فر سے ایک گروہ جنت میں جانا ہے اور ایک جہنم میں جانا ہے سر دو ہی مقام مکان پھر کبھی انتظاہ ہے رقوم اللہ کا فرمائے کہ اللہ قیامت ایک میدان لائے گا اور جنت اور جہنم کے بیچ اس کو لگا دے گا اور جنت والا سے کہے گا تم بھی دی دیکھو اور جہنم والا سے کہے گا تم بھی دی دیکھو وہ دی سب, دی دیکھو سب دی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میدے کو سب کر دیں اور پوچھے گا کیا جانتے ہو میں نے کیا ہے صرف موت میں نے آج موت کو تباہ کر آج موب کو موت دے دینی گئی اللہ ان جنت والوں اب تم نے یہاں ہمیشہ رہنا اور کبھی تم پر موت نہیں آئے گی اور جہنم والوں تم نے یہاں ہمیشہ رہنا اور کبھی موت نہیں آئے گی تو وہ ہمیشہ کا جہاد اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے موت اچانے کا سکتی ہے اللہ رب العزت عزت سے دے نیک عمل کی توفیق یہ کتاب فرما دے اللہ تمہارے سال ہمارے آبان ہماری بیٹیاں کنون فرمانے اور ہمارا بدل عزت ہمارے مرحومین کے گناخ کو معاف فرما دے